السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته اتُ إبراهيم الذي اتخذ اتقد الله اتخذه الله خليلا فياتونه فيقول لست هناك وما يكن خطيئته اتو موسى الذي كلمه الله فياتونه فيقول لست هناك فيذكر خطيئته اتو عيسى فياتونه فيقول لست هناك اتو محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعد له ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع رأسك وسل سعفا وقل يسمع واشفع تشفا فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحذ لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم من الجنة ثم أعود فأطع ساجداً مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه القلود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود لله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مظل ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربه ورسوله يا الذين آمنوا تقول الله حق ثقاته ولا تموتنا إلا رب مسلمون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 كما على وعلى آل إنك حميد مجيد. لا کمالبراہیم کلا رب من ربیش رخلی سمدلی اما بعد صحیح بخاری کا کتاب الرقاق جاری ہے اور اس کا بال باب صفت الجنت بندار کی شرح اس وقت ہو رہی ہے جو حریث ابھی آپ نے سنی ہے جس یہ سید ان مالک خاجن و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورازی اللّہ عن کی روایت سے ہے اور یہ حدیث شفاعت کے نام سے معروف ہے جو بہت سی اسانب کے ساتھ ثابت ہے اور متنوع الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ملتی ہے یہاں شفاعت کے مراد شفاقت قبر ہے جو صرف نبی علیہ السلام کا حق ہے اور یہ شفاتی اللہ تعالی سے درخواست کرنا سوال کرنا کہ وہ حساب و کتاب شروع کرے کیونکہ ساری خلقت میدان معاشرے میں جمع ہوگی اور ایک ہی وہاں کی ہوگی اس دن کو یومِ عظیم کہا گیا ہے علائ گن علائے کا ان ہن گرو لومن عظیم میں جہاں لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اور خطنا کے بغیر کھڑے ہوں گے اور اوپر ایک میل کے خاصے پر سورج ہو کر اور بہت ہی مشکل گھڑی ایک ابہام کا شکار سارے لوگ ہمارا کیا بنے گا نسری نسری نسی کی حوالے ہوگی اس وقت لوگ ان کے دماغوں میں یہ بات آئے گی اللہ تعالیٰ کی حضور شفاعت پیش کی جائے اللہ کا مغرب بندہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے سوال کرے کہ وہ خلق کا حساب و کتاب شروع کر دے تاکہ یہ جو ایک بڑی مشکل گھڑی ہے اور بالکل ایک کی کی شکل ہے یہ ختم ہو جائے اس کے لیے وہ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور جا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کی درخواست کریں گے کراچی اس آدیش میں انہی انبیاء کا ذکر ہے اور بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلم سے جب درخواست کی جائے گی اور آپ ان شفارت کے لیے تیار ہوں گے کیونکہ یہ مقام آبھی کا ہے اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے تحجی ناف البر احدر کا مقام محمود ہے یہ مقام محمود ہے جس میں اور کوئی آپ کا نہیں مقام محمود کی اور کی تصویریں کی امام ملاحد رحمۃ اللہ سے جو تقسیم منقول ہے مقامی محمود کی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس قرب کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش پر بٹھائے گا اپنے ساتھ بعض المار کا کہنا ہے کہ مقامی محمود سے مراد اللہ تعالیٰ آپ کو دیوا الحمد عطا فرمائے گا اور اتنا اونچا مقام دے گا کہ سارے اولی معاذرین اس مقام پر آپ کی تعریف کریں گے رشک کریں گے لیکن سب سے جو راجہ اور طویل قول ہے مقامی محمود کے تعلق سے وہ یہی شفاط کبرا باقی شفاعتیں ہوں گی وہ شفاعت صبرا ہیں اس کے مقابلے میں ان شفایتوں میں اور لوگ بھی شریک ہوں گے ساجان دیا شفاطیں کریں گے وہ شفاتی مختلف جسموں کی ہوں مثلاً ایک شفایت یہ کہ اصل جنت کو جنت میں داخل کرنے کی شفات دوسری شفات یہ کہ جو لوگ معاشریدین جہنم میں داخل کر دیے گئے انہیں جہنم سے نکالنے کی شفایت اور یہ شفاحت کئی بار ہوگی اور کئی بار جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا اور تیسری شفات یہ کہ کچھ جہنمیوں کے عذاب کی تخلیق کی شفات یہ شفات کئی لوگ کریں گے انبیاء صاحب کریں گے صالحین کریں گے ملائکہ کریں گے اور سب سے آخر میں اللہ حرب العزت کی رحمت یہ غلط فرمایا کہ شفاعت النبی گیون شفا ملائق اور باقی ارحم الراحمین فرشتے شفاعت کر چکے اور انبیاء شفاعت کر چکے اب ارحم الراحمین کی باری اور طلبہ نبل جو ہنم سے لوگوں کو نکالے ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ کو نافرمانوں کو نکالیں گے جن کے دلوں میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو گزرے کے برابر ایمان ان کو نکال لیں گے تو باقی ایسے لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اللہ تعالی سے آ کر عرض کریں گے کہ یا اللہ اب جہنم میں وہ لوگ باقی رہیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے روایا کہ یہ مقام آپ کا نہیں ارحم الرحمین کا مقام انہیں میں نکالا تو یہ مختلف شفاعت کی اقسام ہے اس عدیض میں جو تفصیلی شفاعت مزدور ہے وہ شفات گبراہ ہے اور اس کے بعد شفاعت صورا کی بھی کچھ شکلیں اس عدیز میں مزدور ہیں چنانچہ نگیر احسان فرماتے ہیں کہ جمع یوم القیامت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرنے گا قیامت کے دن فیقول ہوں تو لوگ کہیں گے لوس تشفہ ہے نا لا دینا حقیٰ یوری کیوں نہ ہم شاخے تلاش کریں اپنے رب کے لیے جو رب کے حضور و شکایت کریں حتہ یوری خانہ نمکانہ حتہ کہ اللہ تعالیٰ ہم راحت دے دے اس جگہ سے یہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے اور بالکل ہم ننگے بدن اور ننگے پاؤں کھڑے ہیں اور نفسی نفسی کا عالم ہے کہ وہاں بھی کی ایک کیفیت ہے کتنا عرصہ کھڑے رہیں گے اس پر کوئی صحیح ریز تو نہیں ملتی اللہ نمکر رحمہ اللہ نے جو بھی کتاب و اور ملاحم پر کتاب ہے اس میں بازار سے یہ جی دس لائے ہیں صنعت میں ضرور ہے کہ تین سو ساٹھ سال کھڑا رہنا پڑے یہ تین صدیاں اور ساٹھ سال اوپر اور پھر وہ شفا تلاش کریں گے غلطراعظم تو پھر اتون اعظم سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے جو ساری اولاد کے بعد ہیں اور باپ کی شفقت المحبت یقیناً ان کے پیش نظر ہوگی فیف آ کر کہیں گے خالہ تو اللہ علیہ یدہی کہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وہ اللہ فا فی اپنی رو رہی اور اپنی پھونک سے آپ کے اندر پھونکا وہ امر ملائی کا تھا فسادہ گزرا اور فرشتوں کو حکم دیا تمام فرشتوں نے آپ کو سجا کی ہے کہ جی آدم علیہ السلام کے تین خصائص اور تین ان کے عظیم مقام و بیان کریں گے جس سے یہ ثابت کرنا مخصول ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرر ہیں ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنائے اور آدم علیہ السلام ان بعض مخلوقات میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ ان کا شرط ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کی تھوک سے انہوں نے حیات پیدا ہوئی اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو آدم میں پیدا ہوئے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور وہ مرائقہ جو ہزاروں سجدے کر چکے لاکھوں سجدے کر چکے انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو یہ تین آدملام کے لیے مقامی شرف ہیں چنانچہ لوگ کہیں گے کہ فشفا لینا عمدہ ہوتی کر آپ ہماری سفارش کیجئے اپنے پرورتگار کے پاس اپنے رب کے پاس تاکہ یہ جو موقف کا مشکل مقام اور گھر جی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں راحت عطا فرمائے فضول تو علیہ السلام کہیں گے لستو تو ہنار میں اس مقام پر نہیں ہوں میں اس مقام کے لائق نہیں ہوں یہ مقام میرا نہیں ہے وہ خبر کا درد ہوں اور اپنے گناہ کا بھی ذکر کریں گے جیسا کہ حدیث میں کہیں گے کہ انی عقل تو میں نے اور اللہ کی مزید کو میں نے اس درخت میں سے کھا لیا تھا جس سے مجھے روکا گیا تھا یہ مجھ سے نافرمانی سرزد ہو گئی اور بات آتی میں یہ بھی واضح کہیں گے کہ ان نبی قبل غازی بل یاد لمب یا میرا رب غصے میں ہے اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور نہ آج کے بعد کبھی آئے گا عدم علیہ السلام کہیں گے کہ ادھر ہے ادھر نو ہے ہم کسی اور کے پاس جاؤ نو علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ نو علیہ السلام ابول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں براکار ہو جن کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور پیغام تعید سمجھانے کے لیے مغروس فرمایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے خواب کی, کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آزم اسلام کو اب تک وہ اپنی وہ خطا یاد ہے جس کے وہ مرکبی بوئے تھے اور جس درخت سے اللہ نے روکا اس سے چکھ لیا تھا فلما ذاقہ شاہجہاں ذاقہ ان دونوں نے چکھا تو حدت لہما سالواہت ہوما مطالفہ لفصا نے آنے ہی موم کے جنہیں تو فوراً برہنا کر گئے اور جب سے نکال دیے گئے تو یہ گناہ ان کو یاد اور یہی تاہے حق اور پر کہیں کا ایک خاصہ ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے اتنا کوئی بھولتے نہیں بلکہ یاد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا عزم حالانکہ اللہ رک العزت وہ گناہ بات کر کو علی آدم علیہ السلام کو فت اللہ کا مات کہ خواب کری اور اللہ نے بات کربول کری لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت کی حیرت دلوں میں نقش حالانکہ آدم علیہ السلام اس عزر کو پیش کریں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اس سوال کا سامنا کرنا ہے تو میں شفات کے مقام پر کہاں ہوں تو پھر کیا کروں تم نور علیہ السلام کے پاس جاؤ فیا نہ ہو تو لوگ نور علیہ السلام کے پاس جائیں گے فیات ال نور علیہ السلام بھی کہنے کے دست ہو کہ میرا یہ مقام نہیں ہے اور میں یہ سلائق نہیں ہوں یب کو نور علیہ السلام یہ اپنا گناہ یاد کریں گے اپنی خطا یاد کریں گے احادیث میں دو طرح کی خطا ملتی ہے ایک خطا یہ کہ نور علیہ السلام کہیں گے اندر اور رقم کہ میں نے ایک دعا کی تھی بد دعا کی تھی تمام زمین والوں پر اور اللہ نے میری بدوا پر سب کو غلط کر دیا مجھے اس سوال کا بھی سامنا ہے ہے کہ مجھ سے یہ بات پرسنا ہو جائے کیونکہ زیادہ سی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نا میرے سلام کہیں گے کہ میں نے اپنے نافرمان بیٹے کی سفارش کر دی کہ انہیں میں نے این عہلی اور کا یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے وہ میرے آہل سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تبدیل بھی کی اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ ایسا سوال بھی کیا نقوب چین پر خاصرین میں شامل کر دوں گا تو مجھے اللہ تک عدالت میں اس سوال کا سامنا ہے ان نا رب کا نہ تذہبے والے لم یم کا مقابلہ ہو نکھلا ہو میرا رب غصے میں ہے اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور نہ آج کے بعد کبھی آئے گا یہ مقام میرا نہیں بہت میں نہیں کر سکتا پھرینا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اللہ علی الخلیل جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا ہے ابراہیم خلیل الرحمن ہے ان نہل رحمان خلیل الا وہ خلیل الرحمن ہے اللہ کے خلیل ہیں وہ ان کے پاس چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاضر ہے ان کے پاس چلے جاؤ خلیل و رحمان ہے خلیل وہ ہوتا ہے خلیل ایسا دوست جس کی دوستی میں اطاعت کے تعلق سے وفا کے تعلق سے ایک ذرہ برابر بھی خلل نہ ہو وہ دوستی خلل سے پاک ہو نہ اس کی وفا میں خزل ہو نہ اس کی اطاعت میں خزل ہو ابراہیم اللہ کی وفا ابراہیم ہمارا با وفا قالبو اسل قال اس اللہ تعالیٰ نے کہا میرا فرما مردار بن گیا فور کیا کہ فرما مردار بن گیا اور اللہ نے آزمایا تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھوٹی پھیرنے کے لیے تیار ہو گیا اور پھیرنے کا عمل شروع میں کر دیا خدس تب تک ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا یہ سب خرید اللہ ہونے کی ہیں تو تم فلیل کے پاس جاؤ جس کی ایک دلیل نبی اسلام کی معراج کی رات بھی ہے جب پچاس نمازیں فرض کی گئیں اور آپ کے توہبہ لے کے نیچے اترے تو سادی اسمان کی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا آپ کو فرض کیا پچاس نمازیں ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی کہ نیچے اترے علیہ السلام ملے کیا ملا عرض کیا پچاس انہوں نے کہا کہ سب ربا کا تخفیف اپنے رب سے تفریح کا سوال کرو اتنی جب تو بنی اسرائیل میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزمایا ہے تجربہ کیا ہے ان پر تو دو روانے فرض کو نہیں پڑھ سکے آپ کی امت تو انتہائی کمزور امت ہے طاقت کے اعتبار سے مسائل کے اعتبار سے تو آپ دوبارہ اوپر جانے واپس جائیں اللہ تعالیٰ تفریح کا سوال کرو سوال یہ کہ مشورہ ابراہیم علی السلام نے کیوں نہیں دیا مصعلام نے کیوں نہیں دیا حالانکہ ابراہیم السلام عالم ہے مساء السلام سے لیکن جواب وہی ہو سکتا ہے کہ وہ خلید الرحمان کے خلید اللہ تھا اور خلید الرحمٰن جو ہے اس کی دوستی میں کوئی خلل نہیں ہوتا انہوں ان نے یہ مشورہ نہیں دیا موسٰ اسلام نہیں دیا اتوگ نہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے فیقون ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لشکر حد یہ مقام میرا نہیں ہے اور میں اس مقام کے لائق نہیں ہوں اور ایک حدیث میں یہ بھی ان کا غور و ذکر ہے کہ ان ربی ان اللہ غصے میں ہے اسے ایسا غصہ آج سے قبل نہیں آیا اور آج کے بعد نہیں آئے گا اور ساتھ وہ بتائیں گے کہ مجھ سے کیا فضا ہوئی اتنی قدبر کی اسلام صلاحی بات ہے کہ میں دین اسلام میں تین جھوٹ بولے ہیں اور مجھے ان کا جواب دینا ہے اللہ تعالی کی عدالت میں پیش بھی ہے میرے اور مجھے اس سوال کا سامنا ہے اندیشہ ہے تو میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں اور میں کیسے شکل ہو سکتا ہوں یہ ان کے خوف کی علامت ہے جو ان کے دل میں حیرت نے اللہ کی, کی عظمت کی اور اس کی عدالت کی عظمت کی حالانکہ یہ تینوں جن کو وہ جھوٹ فروا رہے جھوٹ نہیں تھے یہ معارض تھے جس کو تویا کہا جاتا جن کا جھوٹ سے کوئی نہیں ہے لیکن جتنا بندہ متسی ہوگا سارے اور پر ہوگا اتنا وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بن پہاڑ جیسا تصور ملے ابراہیم اسلام ان تینوں طوریوں کو تینوں مہار کو جھوٹ کا نام دے رہے ہیں حالانکہ جھوٹ نہیں یہ ان کی تخوا ان کے اجلاس اور اللہ کے خوف کا اظہار انسان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ان نقوال جی تم ایسے امر کرتے ہو یہ ازب کو پھر آئیں تم کہ تمہاری نکاحوں میں وہ عمل بال سے باریک ردوحا میرے مور کے ساتھ حالانکہ ہم نبی السلام کے دور میں ان امور کو پہاڑ تصور کرتے تھے محل تصور کرتے تھے اگر ہم نے یہ کام کیے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے مگر تمہارے نزدیک یہ کام بال سے بھی باریک ہے. یہ ایک جتنا طبوع اعلیٰ درجے کا ہوگا اتنا انسان چھوٹی چھوٹی غلطی کو بھی پہاڑ جیسا محسوس کرے گا ابراہیم السلام جن تین جھوٹوں میں کا اشارہ فرما رہے ہیں وہ تین توجے تھا ایک اپنی بیوی کو بہن کہا ایک توجہ استعمال کیا اگر بیوی کہہ رہے تھے تو وہ جو وہاں کا جاگر حاکم تھا وہ انہیں اپنے حرم میں شامل کرتا قبضہ کر تھا بہنوں پر قبضہ نہیں کرتا تھا لوگوں کی بیویوں پر قبضہ کرتا تھا دل میں کیا تھا کہ ہر مسلمان بھائی ایک رشتہ نسوی ہے اور ایک رشتہ دینی ہے نسوی رشتے میں کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے کوئی شوہر ہے کوئی بیوی ہے لیکن دینی رشتے میں سب بھائی بہن ان بات کرام کے دل میں ہوتی طور یہ استعمال کیا تاکہ بیوی کو حفاظت مل جائے سیانت مل جائے اور جو کہاں کے برف آئے ہو کبھی وہ سارے بدھ خود خود توڑے تھے اور کلاڑا بڑے بدھ کے کندھے پہ رکھ دیا قوم آئی پوچھا یہ کس نے کیا ابراہیم اسلام کو بلایا گیا تو محاذ اس بڑے نے کیے جس کے کندھے پہ کُلہڑا موجود ہے یہ کیوں کہا تاکہ اس قوم پر حجت قائم کر سکے اور قوم نے کہا کہ تم جان کے حرکت نہیں کر سکتے بات تک نہیں کر سکتے ابراہیم اسلام نے کہا کہ ان سے پوچھو سب سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں یہ سب کچھ کیوں بڑھا تاکہ رجت قائم کر سکے اللہ کی توحید کی اس کی نفرت نشان کی تو قوم نے کہا کہ یہ ہل نہیں سکتے جل نہیں سکتے بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ان سے وہ کیسے پوچھیں تو ابراہیم اسلام کو وہ توحید کا مکالمہ کہنے کا موقع مل گیا عرف اللہ, ماتا اللہ تم پر تم پر تمہاری ماتا اردو نے مجھے لگا تم فوڑو تم پھڑو تمہارے اس عقیدے پر اور تمہارے ان معمولوں پر ان کو پکارتے ہو اپنی مدد نہیں کر سکتے اپنے آپ کو بھی بچا سکتے اور تم ان سے اپنا بچاؤ جاتے ہو یہ تو استعمال تھا تاکہ ہجر قائم کر کے توحیر کی زلیل پر قائم کرے اور جس میں ان کو مبتلا ہیں اس لاہے سے ان کو زمین اور خیر ہونا ثابت کرے اور تیسری جو بات نے کہی تھی جو نبی اسلام کی حدیث میں وارد ہے بلکہ قرآن میں بھی اتنی فتح جب قوم نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ تہوار میں تو کہا کہ میں بیمار ہوں حالانکہ بیمار نہیں تھے لیکن بیمار تھے کیونکہ جو مرد یا سبن اس کی طرف اس میں ایک جسمانی مرد ہوتا ہے بخار ہو جائے یا پھر اور تکلیف ہو جائے اور ایک روحانی مرد اور ایک مواحد انسان ہمیشہ روحانی مریض ہوتا ہے لوگوں کی شرف کو دیکھ ان کے گناہوں کو دیکھ اس کی روح کو تکلیف ہوتی ابراہیم علیہ السلام تو ان کے نویز ہو تو کیوں نہ وہ روحانی ادوار سے ایک تکلیف محسوس کریں فرفت محسوس کریں اور قوم کو دیکھ کر ایک محسوس کریں ان کے انجام کا سوچ سوچ کر پریشانی محسوس کریں ہر نبی اپنی قوم کی ہدایت کا حریث ہوتا ہے اور اللہ کی توحید نشر کرنے کا حریث ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو انی سلین کہنا یہ کہ اس روحانی مرض کے پر اشارہ تھا جو قوم کے شر کو دیکھ کر ان کے اندر موجود تھا تو سب کے کوئی نہیں تھا مگر جس قدر تقورا اعلیٰ درجے کا ہوگا اسی قدر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا بھیانک تصور کر کے اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرتا رہے گا کر ابراہیم السلام بھی فرمائیں گے کہ میرا مدعام دست وزگڑ و فطری یادہ ہو اپنے اس قطار کا فکر کریں گے اور فرمائیں گے کہ ای تو موسا تم موسر اسلام کے پاس چلے جاؤ اللہ جی کل جس سے اللہ نے کلام کیا جن کو شرط ہے ہم کلامی بخشا راہ راس بادل کی وہ پہلے مولوانا ہے اور ان ہونا ان کے قرب اور اللہ کی محبت کی دلیل ہے ان کے پاس چلے گا فضر ہو تو پھر وہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے پھر فضیل اثر ہو تو علیہ السلام بھی اپنی خطا کا ذکر کریں گے جو قطع کو مکہ رسید کر دیا پھر جس کی موت واقع ہوگی مجھے قصہ نگو سے قبل کا ہے تو فرمایا کہ نا حق قتل میرے سرتے ہیں حالانکہ اللہ نے معاملہ صاحب کر بخش دیا تھا معاف کر دیا اور وہ بات کرنے کے بعد ہی آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا اور آپ کو نبی بنایا لیکن پھر بھی وہ خطا ذہن سے بہت نہیں ہو رہے اور آج بھی وہ خطا یاد ہے اصل میں یہ خطا اس لیے بھی زیادہ شدت سے سب کو یاد آ ہر ندی کو کہ قیامت کا منظر قیامت کی خور نہ کیا اس یوم عظیم کے شدت یہ شدت ان باتوں کو یاد دلائے ہر انسان اس روز فشر روز آفرت کی شدت کو دیکھے گا اور اپنے دنیا کے گناہوں کو یاد کرے گا وہ دن کو معمولی دن نہیں ہے اسی لیے جب قیامت بباہ ہوگی تو فرشتے تک کہیں گے کہ سبحان اکمارہ کا ہٹا عبادت ہے کہ تو پاک ہے ہم تیری کما کوئی عبادت نہیں کر سکتے حالانکہ صدیوں کی عبادتیں ہیں صدیوں کے سدمے ہیں مگر اپنی اس عبادت کو حقیق جانے گے یوم حشر کی ان کاریوں کو دیکھ کر زلزلوں کو دیکھ کر اور اس عظیم موقع کو دیکھ کر نگر السلام کی حریف رجب وجہ یوم وہ لا اللہ یوم یوم کی مرغات لحقہ یوم ایک شخص کو پیدا ہوتے ہی اگر چہرے کے بعد گسیٹا جائے اور یہ گسیٹنا نہ کی راہ اللہ کی نظر کے راستے میں جیسے دلا کے حقیق ہو گسیتا گیا اور گسیتا جاتا رہے موت تک اور موت کے بڑھاپے میں جائے سو سال سمجھ لیجیے کی گسیتا گیا اللہ تعالیٰ کی نظاہ کے لیے اس کے راستے میں اس کے جہاد کی راہ میں تو سال گھسیتا گیا جیسے ملان حفشی کو چند دن گسیتا گیا لحقہ رو یومر کیا لہقہ گالے کے یوم کے تو اپنی اس بڑی بیٹی کو میزانشر کو دیکھ کر اس منظر کو دیکھ کر حقیق جانے کے باتیں گے سارے امبیا کو ان ساری باتیں یاد آ رہی اللہ تعالی کے غذب کا سامنا قیامت بوار ہو چکی تو علیہ اسلام اپنی اس خطا کو پیش کریں گے کہ میں نے ایک مکے سے قطعے کو مار دیا تھا اور یہ خون نا حق کا مجھے حساب دینا ہے کہ علیہ السلام کے پاس لگے جائیں پی اتر ہو عیسے السلام کے پاس آئیں گے فی وہ کو گے دست ہو نہ یہ میرا مقام نہیں ہے میں اس مقام کے اہل نہیں ہوں بات اس میں اپنی کسی خطاء کو ذکر نہیں کریں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ عید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ فخر ہوشیارہ حکمات اخر کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزارتے ہیں آپ کے لیے حالانکہ نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا نبی معصوم ہوتے ہیں میں ان کے درجات کی بلندی رفتہ درجات ان کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے پاس چلے اور بعض روایات میں عیساء اسلام اپنی ایک ممکنہ خطا کا ذکر کریں گے وہ خطا تو نہیں ہے مگر پھر بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا اور اللہ تعالیٰ کے حساب اور سوال کا سمنا یہ خوف ان کو مالک تو کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھنے والا ہے سب تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو و انتہا سے اللہ تم نے یہ کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو عبادت کرو لوگوں کو عبادت کا کیا کرائے تھے اللہ نے یہ سوال پوچھنا ہے حالانکہ نہیں کہا تھا مگر صرف سوال کے تعلق سے خوف لگے مجھ سے یہ سوال ہونے والا ہے حالانکہ نہیں کہا تھا وہ بالکل معصوم اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس فن کا خواب کیسا ہوگا اور شدت اور عزمن کیسی ہوگی چنانچہ لوگ محمد قدیم صلی اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے فی الحال رسول مطلب کہ لوگ میلے پاس آئیں گے رہ اپنے رب پر اپنے رب سے عزم طلب کروں اجازت طلب کروں اور بعد حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا کہ اناضا کہ ہاں یہ مقام میرا ہے اللہ نے یہ مقام مجھے ادا فرمایا جو مقام محمود ہے اور یہ مقام محمود پوری کائنات میں ایک ہی بندے کو حاصل ہے اور وہ بندہ محمد الرسول الباس حسن شر آپ شفیق بدھنے گئے اور روز جذا کے شاف ہیں کہ شفاعت قبرہ کا منصب آپ کو دیا گیا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے یہ کی شفاط قبرہ آپ شاف ہیں شفاعت فرمائیں گے لیکن شفاعت اللہ کے ادن سے فرمائے اللہ کی اذن کے بغیر کچھ نہیں یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور اس ساری اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اس کے اذن العزم المشیر کے بغیر کچھ نہیں ہوا چنانچہ شفاعت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کریں گے حالانکہ آپ کا شاخ ہونا متحرکت ہے عبد اللہ کے سادت ہے اور یہ مقام آپ کو حاصل ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے طرف فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا وفاق میں ماشا اللہ تعالیٰ سجدے میں چھوڑ دے گا جب تک چاہے تمہیں سجدہ ہو جیسا کہ دیگر حاجی صابے اللہ تعالیٰ کی مہانت کریں گے وہ جو اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے دل میں الحام کرے گا اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی علمت اس کی حمبروں کی صنعت اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ان کا القار کرے گا اور حمد و ضناع کے وہ جملے جو بہت زیادہ ہوں گے وہ آج تک کسی نے استعمال نہیں کیے نہ کسی زمین نے نہ, نہ کسی فرشتے اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی وہ تعریفات اپنی حمد و صنعت الہام فرمائے گا اور آپ ان کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے اور ایک طویل سنجا ہوگا خوب ماپولی پھر مجھ سے کہا جائے گا عرف عرا سکے اے محمد اپنا سر اٹھا دیجیے بس ادا اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا بقول تسما اور بات کیجیے آپ کی بات سنی جائے گی کب جب آپ نے اذن طلب کیا اور اللہ کی حضور طویل سجدہ کیا اور اس سجدے نے وہ مہانے بیان کی جو اللہ پہلے اسی وقت آپ کے دل میں اسکار کرے اس کی عظمت کے حرم میں کس کا گم چلتا ہے کس کا گم چلے گا کون کون جرت کرے گا آج جو دنیا میں ہر بندہ کا شکار ہے کہ ہمارے گلا بزرگ ہماری شفاعت کریں گی مشرقی نمک اپنے پتوں کے بارے میں شفاعت کا سیدھا رکھتے تھے آج بھی بڑے بڑے بیٹھے ہیں درگاہوں پر بڑے بند کر اور لوگوں کو شفاعت کا جھانسا دیتے ہیں ہم شفاعت کر کے آپ کو بخشوانے نذرانے میں پیش کرو اور ہمیں خوش کر دو اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں سندھ کا علاقہ وہاں یہ بدرطیم کی پھیلی ہوئی ہے قبروں اور درگاہوں پر بیٹھے ہیں یہ انتہائی گندے لوگ نشے میں درد اور لوگ سمجھتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں بس گدرانے پیش کرو نمازوں کی ضرورت نہیں روزوں کی ضرورت نہیں بس ہمارے یہ ویر میں خود بخشوان ہیں یہ بخش آ جائے گی یہ سفرات کی ہمت اور جرم کہاں سے آ جائے گی جو متحد شفری اور من جس کے پاس شفراجر کا منفرد وہ بھی اللہ تعالی کی حیرت اس کی عظمت کی اس کی خوف میں اس کے کرنے کی ہمت نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سے سچے میں گر گئے جب اللہ نے کہا کہ اٹھو اور بات کرو آپ کی بات سنی جائے گی تب آپ بولنے کے قابل ہوں کہ بات کرنے کے قابل ہو کیسے گردے عقیدے اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے اس مقام کو پہچانو روز حقرب کو پہچانو اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور سب سے خطرناک جو عمل ہے وہ بد عتیدگی عقیدے کی خرابی سب سے خطرناک عمل ہے ایک ایسا دیوان ہے جس کو چھوڑا نہیں جائے گا بخشا نہیں جائے گا اگر بندہ توبہ کر الرحیم لیکن توبہ کے بغیر مر تو کوئی اس کی بخشش کا امکان نہیں تو رسول اللہ سرواتے ہیں کہ اپنا سر اٹھاؤ گاخ تو احمد ربی کے تحمید اپنے رب کی حمد و صنعت بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ میرے اسی وقت سکھائے گا تم اشف تو یہ حد علی حد پھر سفارش کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا ہم نے شروع عرض کیا کہ اس عدیز میں شفاعت کی دونوں قسمیں جمع ہے جو شفاعت کے قبرہ کا معاملہ پیچھے ختم ہو چکا حساب و دار شروع کرنے کا معاملہ وہ شفاعت کی قبرہ آپ بار بار شفاعت کریں گے بار بار سجدے کریں گے بار بار اللہ کے حمد و نام بیان کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کیجیے جو پہلی شفاعت ہے وہ شفاط کو برا حساب و کتاب شروع کرنے کی حساب و کتاب شروع ہو جائے گی اب جو واحدین ہیں صالقین جنم کی طرف مشرقین مبتدین ہے گناہ گار ہیں وہ جہنم کی طرف اللہ السلام پھر شفاط فرمائیں گے اور دوبارہ آپ تک چار دفعہ شفاعت کرنا حاضی سے ہے ایک شفاعت اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کی شفاعت دوسرا بعض اہل جہنم کو جہنم سے بچانے کی شفاعت کہ یا اللہ ان کو جہنم میں داخل نہ کرنا اور تیسرا جو جہنم میں داخل ہو چکے انہیں جہنم سے نکالنے کی شفاعت اور چوتھا باز اہد جہنم ان کے عذاب میں تفریح کی شفات اور ہر مرتبہ سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حق ثنا بیان کرنا اور ہر مرتبہ یہ خود کو حد تک کے لفاظ یہ قابل خوراک کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے یعنی کس کس کی شفاعت کرے اسے اس کیا ثابت ہوا کہ شفاعت کے تعلق سے تین امور ہیں جن کا اللہ ذرا مالک ہے ایک یہ کہ شافع کون ہوگا شافع کون ہوگا ہر بندہ ہر شخص اپنی مرضی سے شافع نہیں ہو سکتا شافع صرف وہ ہوگا جس کو اللہ شافے کرنا ہے جس کو اللہ کا عزت آشر اللہ تعالیٰ اذن کے بغیر اور اس کے اختیار کے بغیر کوئی شافع نہیں ہو سکتا اللہ کا شفاعت تعالیٰ اللہ کی شفاعت شفات اس کی عزت اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی شافے نہیں ہو سکتا محمد الرسود اللہ سب سے بڑے شافے ہیں اور آپ شاپے بنیں گے اللہ کے شافع بنانے سے اپنی مرضی سے دوسرا مشہور رحو کون ہے اس نے بھی کسی کا اختیار نہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو یہ مانا حدت میں نے کس کس کی شفاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ حد متعین کرے مشہور ہو کہ آپ شفات کریں مگر یاد رکھو شفاعت کس کس کی کرنی فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی, فلاں کی, فلاں کی وہ شفاعت ہم کو غور کریں گے بلا شاعن اللہ شفاعت کرنے والے نہیں شفاعت کریں گے مگر صرف ان کی جن کی شفاعت میں اللہ راضی ہوگی اللہ تعالیٰ کے عمل سے مشرول لہوب بنے گی بھی اللہ کی مرضی سے اور مشروب احو اللہ کی مرضی سے اور تیسرا یہ کہ شفاط جب شافے کریں گے تو اللہ کے اذن کے بغیر بول بھی نہیں سکے وہ شفاط کریں گے اللہ کے اذن سے تو شفاط کرنا بھی اللہ کے اذن سے شافے بننا بھی اللہ کے اذن سے اور مشرول لہو کا تعین بھی اللہ کے اذن سے لوگ اس طرح سے عقیدے بنا کر بیٹھے ہیں اور اللہ کے پیارے فرما دیا کہ ہم نے شفاعت کس کی کرنی تو درمتی شفرت ہے جورت ہے تو لائش ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر نبی کو دعا کا اشتہار کیا دی ہر ندی وہ دورہ کر چکا جب میری بات اللہ نے مجھے بھی دعا کا اختیار دی مگر میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی اس کو سنبھال لیا قیامت کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس دعا کو میں قیامت کے لیے استعمال کروں گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے امت کی بخش کے لیے اور آگے کیا فرمایا وہی اللہ تھی نہ عشر کو عشریا اور یہ شفاعت میری میری امت کے صرف اس فرد کو حاصل ہوگی جس اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جس کی مول عقیدہ توحید پر ہو اگر شرف سرزد ہو گیا تو توبہ توبہ ہو سن اور توحید راسخ اس کے دل میں بیٹھ جائے ثابت اور متأثر ہو جائے وہ میری شفاعت کا مستحق آج ایک اور میری کار ہی ہے جس سے یہ صحیح بات خاص ہوتی شفاعت قیامت کی صرف آگے تو ایک حق ہے کسی اور کا نہیں طرح طرح کے مقوصے بنا کر بیٹھے ہیں محفل ایک علاج سے چپاٹ مل جائے گی تو شام میں قصیدے کہہ تو چپاٹ مل جائے اور ان قصیدوں میں جو جھوٹ اور جو خورا جمع کر دو ندی کو الہ مناظر دو اللہ وہی جو مستقبی عرش کا خدا ہو کر ادھر بڑا میں نے مصطفیٰ ہو شفاعت لی جائے گی کہ تم تو اپنے آخرت کے معاملے کی دھجیاں دھجیا میں گھیرے دردناک عذاب بول لے رہے ہر کسی شفاعت دن کا حق ہے تو سچے اور صحیح عقیدے پر قائم ہو اور خاص کر ان کی توحیر جو ہے ہر حلب سے ہر استراف سے پاک اور محفوظ ہو تمہیں فق دل رہی اللہ میرے لیے حد مقرر کرے گا کہ شفاعت کس کس کی کرنی تو شفاعت کرنا بھی اللہ کے عزل سے شافیں ہونا بھی اللہ کے علم سے اور مشہور بھی ابلا کے لوگ جنت میں ان کو جنت سے نکالوں گا جنمت میں داخل کروں گا ثم عرو تو پھر دوبارہ آؤں گا آپ لہو کہ خالصہ سب تین بار یا چار بار میں اسی طرح سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ اور جہنم سے لوگوں کو نکالوں گا نار اللہ حبصر حتیٰ, حتی کے جہنم میں صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا قرآن نے روکا کیا مانا بن دیا راغی کے, کے شاگرد ہیں تابری جن پر جہنم کی ہمیشہ نسے کی قرآن سے سات یہ کفار ہے خوشر دین ہے کبھی بخش نہیں جائیں گے قالدین ہمیشہ اس میں رہیں گی ہمیشہ جہنم میں رہیں گی تو وہ لوگ رہ گے تو نبی السلام کا یہ چار بار بار بار سجدے کرنا اللہ کی کے حما جان کرنا اور پھر لوگوں کو جہنم سے نکالنا طرح سے علامت کیا ہوگی ان کے دل جن کے دلوں میں ایمان ہوگا پڑھائی کے جانے کے برابر ذرے کے مزدار میں ان سب کو آپ نکال لیں گے حتیٰ کہ وہ لوگ باقی بچیں گے جنہوں نے کہا ہوگا صرف اتنا ہی اور انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے گے جیسے کہ حدیث کا حوالہ دیا تو اللہ تعالیٰ کروں گا کہ یہ مقام آپ نہیں ہے کہ الحمد الرحمین کا مقام ہے میں ان کو نکالوں گا اللہ انہیں سے جگال دے گا اور باقی جہنم کاخر اور مشرق رہ جائیں گے شرف کرنے والے وہ رہ جائیں گے جن کے لیے جہنم کا خلون اور کے کی ہے ان نواز مائیں یا پھر انجوشرا کر جی دوڑنا ذالک لے کر اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا تو اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے بغیر توبہ کے بخش دے بخر کا ٹھیک ہے لیکن شرک بغیر توحبہ کے نہیں بخشے گا حضرت اگر سچی توبہ کر دے گا شرک لیکن اگر توبہ نہیں کی تو شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ قال <سؤال> حدثنا مسدد مولى حدثنا يحيى عن الحسن بن دکوان قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم من النار حسین اللہ عنہ ہے. سے کرتے ہیں آپ نے فرمایا آپ کے شادی کرانے قوم من النار نارت محمد نکلے گی ایک قوم جہنم سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت بس وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ جہنم یون اور ان کا نام جہنم ہوگا ان کو اہل جنت جہنمیین کہہ کر پکاریں گے شروع میں اور پھر یہ بھی ختم کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ الجبار یہ رحمان جبار کے عطاقع ہے الطق عزیق کی جمع آزاد کردہ یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ آزاد فرما دیا ہے اور ایک عزیق میں جب تمہوں ہاؤلائے اطاقا اللہ کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اوتقاء اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں جن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا یہ اذخا اللہ تو آزاد عمر میں ان کو جہنمی کہا جائے گا لیکن پھر یہ معاملہ ان سے صاف کر دیا ختم کر دیا جائے گا اور وہ اذخا عملہ کہ بس سے معروف ہوں گے اللہ کہ, اللہ کہ, اللہ کہ, ہو کہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ لوگ ہیں یہ ان کے لیے شرف کا باعث ہوگا کہ اللہ کے حتیق بن گئے اللہ تعالیٰ کہ محبت کا منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عتیق بنا لیا اپنا یہ جی اللہ کے اتقاع بن گئے تو ان کی معیشتیں بخشی جائیں گی صرف ان کی تحریر کی بنا پر یہ شرف بھی تحریر کی طرف جاتا ہے اور یہ عظمت بھی تحریر کی ہے جو ان کی گناہوں کی بخشش ہے وہ قیدہ تحریر کی بنا پر تو ان کی تحریر کی وجہ سے ان کو اتقاء اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا یہ وہ مندر ہیں وہ گناہ سرد ہوئے لیکن مواخب تھے توحید پر پوری طرح قائم توحید کو تو اطرار کرنے والے سے اعترار کرنے والے تھے تو ان کو اللہ نے اپنا اتسا بنا لیے اور یہ شرف کو عطا فرما دیے